بلاہی تو بسم اللہ علی فلام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل إِلَٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَمْ أَمْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قدم صدق قال الكافرون انها صاحر اللہ عالم بے مراد یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی یا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہو گیا کہ ہم نے وحی کی ایک آدمی کی طرف انہیں میں سے اور اسے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو میرے عذاب سے ڈرا خبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ بے شک ان مومنوں کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اونچا مرتبہ ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس نبی پہ یہ لوگ ایمان لاتے الٹا کافر کہنے لگے بے شک یہ جاد ہے کھلا والحمدللہ رب, والحمد رب العالمین اللہ محمد ولا علی سیدنا و مولانا محمد و و وسلیم یہ سورت یونس کی ابتدائی آیات ہیں اور آج سورت یونس کی تفسیر و تشریح کا پہلا اور ابتدائی درس ہے آپ میں سے جو خوش نصیب لوگ پہلے درسوں میں شریک رہے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ جب میں کسی صورت کا ابتدائی درس دیتا ہوں تین بنیادی باتیں میں پہلے درس میں بیان کرتا ہوں ان تین باتوں میں سے پہلی بات سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا دوسری بات کہ یہ سورت اس جگہ پہ کیوں رکھی گئی اس کا اپنی سے پچھلی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا جوڑ ہے اور تیسری بات جو ابتدائی درس میں بیان ہوتی ہے کہ اس پوری صورت میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس کا مرکزی موضوع اس کا بنیادی دعوی کیا ہے اور اللہ اس صورت میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں چنانچہ صورت یونس کی تفسیر کے آغاز میں ان تین چیزوں کو بیان کرنے کی سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی کا مختلف صورتوں میں یہ دستور ہے کہ اس صورت میں جو واقعہ بیان ہو اللہ اس واقعہ کی مناسبت سے صورت کا وہی نام رکھ دیتے سورت بقرہ کے آٹھویں رکو میں گائے کا ذکر اور تذکرہ ہوا گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں لہذا پوری سورت کا نام اللہ نے بقرہ رکھ ایک سورت میں شہد کی مکھھی کا اللہ نے ذکر کیا کیسے رس نچوڑتی ہے کیسے سیدھا اپنے چھتے تک پہنچتی ہے اور نچوڑا ہوا رس اس چھتے میں منتقل کرتی ہے فی شاء الناس عربی میں شہد کی مکھی کو نہل کہتے ہیں سورت کا نام اللہ نے سورت ان رکھ دیے ایک سورت میں تو حد ہو گئی اللہ نے وہاں چیمٹی کا ذکر کیا جس نے اپنی دوسری چیمٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے کہیں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے وہم لا یشعرون اور انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتا بھی نہ ہو چیمٹی کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ عربی میں اسے نمل کہتے ہیں اللہ نے پوری سورت کا نام رکھ دیا سورت نم کسی واقعہ کو لے کے اس صورت کا نام رکھ دیتے ہیں اللہ سورت یونس کی آیت نمبر اٹھانوے میں اللہ نے حضرت یونس کی قوم کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہ مانی دعوت کو تسلیم نہ کیا پیغمبر کو تنگ کیا فتوے لگائے پھبتیاں کسی پیغمبر تنگ آیا تو پیغمبر نے عذاب کی پت دعا کی اور اللہ نے عذاب بھیجنے کا وعدہ کیا پیغمبر نے یہ وعدہ کر لیا کہ تین دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا خود اللہ کے پیغمبر بستی کو چھوڑ کے نکل گئے قوم بے پرواہ تھی اس کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا تین دن کے بعد جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے دھواں سا چھایا گھروں میں داخل ہوا چھتیں سیاہ ہونے لگی تو قوم کے زین میں آیا کہیں یہ اسی عذاب کی ابتدا تو نہیں جس کا وعدہ حضرت یونس کر کے گئے ہیں خود چلے گئے ہیں قوم نے اذاب کے آثار دیکھے علامتیں دیکھی نشانیاں دیکھی تو قوم کے لوگ خود بھی عورتیں بھی بچے بھی چوپائے بھی سب کچھ نکال کے کھلے میدان میں پہنچے اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے معافی مانگی اور یہ کہا کہ جو کچھ حضرت یونس لے کے آئے ہیں آمنا ہم اس کو مانتے بھی ہیں اس کو ایمان بھی اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اللہ نے فرمایا انہوں نے ایمان کی درخواست پیش کی اور ہم نے اس قوم سے اپنے عذاب کو ہٹا لی. کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت یونس کی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کو یہ توفیق کیوں نہ ملی ذرا اسے دیکھتے ہیں اس جگہ کو صفہ نمبر ہے 199 سو ننانوے جلدی نکالیے ذرا سف نمبر ہے ایک سو ننانوے ایک نو نو اور آیت نمبر ہے اٹھانوے صفحہ نمبر ایک سو کی دوسری سطر ہے جو قرآن ہمارے پاس ہے فلولا کانت کریت ان منت ایمانوہا اللہ قوم یونس لما آ منو عنہم عذاب انم عذابل الحیات فل حیاتی دنیا کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کسی قوم کو یہ توفیق نہ ملی کسی قوم کی قسمت میں یہ بات نہ ہوئی کہ جب عذاب کے آثار نمایاں ہوتے تو وہ توبہ کرتی عذاب کے آثار آتے وہ گڑ گڑ آتے عذاب کی علامتیں آتی وہ کفر سے توبہ کر لیتے مان لیتے توبہ کر لیتے کسی قوم کو یہ توفیق نہ ملی توفیق ملی تو صرف یونس کی قوم کو ملی علامتے دیکھ کر انہوں نے رجوع کر لیا ورنہ تو سمندر میں غرق ہوئے ابھرے تو کہنے لگے آ من تو میں ایمان لے آتا ہوں اللہ نے فرمایا اب جب عذاب مسلط ہو گیا جب عذاب اتر آیا اب ایمان قبول نہیں ہوگا کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کوئی قوم ایسی کیوں نہ ہوئی کہ جب علامتیں عذاب کی دیکھتے تو وہ ایمان لے آتے اور ان کا ایمان ان کو نفع دیتا کسی قوم کی قسمت میں یہ بات نہیں تھی علامتیں آئیں وہ کفر پہ ڈٹے رہے ہم نے سفے ہستی سے مٹا کے رکھ دیا صرف حضرت یونس کی قوم تھی کہ جب علامتیں ظاہر ہوئی اور اس قوم نے توبہ کی ہم نے ان کی توبہ قبول کر کے وہ عذاب دنیا کی ضلع کا جو عذاب تھا ہم نے اس قوم سے کیا کر دیا ہٹا دیا یہ جو لفظ آئے ہیں اللہ کما یو اس مناسبت سے اللہ نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا سورت یہ ہے اس سورت کی وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ میں اسی موقع پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں سورت توبہ اس سے پہلے گزری ہے نا؟ یہ تو بعد میں ذکر کرتا ہوں کہ سورت توبہ اور یونس کو کیوں وقت تھا رکھا گیا اس سے پہلے سورت توبہ اور سورت توبہ کے ساتھ اللہ نے کس سورت کو رکھوایا یونس کو اس کی وجوہات کیا ہیں دوسری وجوہات بعد میں ذکر کرتا ہوں ایک وجہ یہیں بیان کر دیتا ہوں یہاں بیان کروں گا تو سمجھ ذرا آسانی سے آ جائے گی آپ نے سورت توبہ میں پڑھا پانچ صحابی وہ تھے جو طبوق سے رہ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندیاں پڑھنا آپ نے سورت توبہ میں اور ہم نے اس واقعہ کو بیان کیا جن پانچ میں سے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی جس ستون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا وہ ستون آج بھی اس جگہ ہے موجود ہیں اور اس جگہ پہ معافی توبہ بندہ کرے تو اللہ تعالی نے جس طرح انہیں معاف کر دیا ہے آج بھی توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں ابو لبابا کا نمایاں ہو کے آیا کہ جب اللہ نے آیت اتاری کہ ہم نے ان پانچ کی توبہ قبول کر لیے تو ان میں سے جو چار تھے انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے کھول دیا کسی کو بیٹے نے آ کے کھول دیا کسی کو بھائی نے آ کے کھول دیا ابو لبابا کہنے لگے ہٹ جاؤ بھائی مجھے تو کھولیں گے تو اللہ کے پیغمبر ہی کھولیں گے پھر نبی پاک آئے اور آپ نے اپنے دست مقدس سے ابو لبابا کو کھولا ہے پانچ صحابی وہ تھے جن کی توبہ اللہ نے قبول کی انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھیا تھا اس کے علاوہ تین صحابی وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا بولا سچ ہے انہوں نے نبی پاک کے سامنے یا رسول اللہ نہ کوئی مجبوری تھی نہ پریشانی تھی نہ غربت تھی نہوانی بھی, بھی, بھی, بھی تھی بس جی کاہلی ہو گئی سستی ہو گئی نبی پاک نے فرمایا اٹھ جاؤ اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو چالیس دن گزر گئے بائکاٹ ہو گیا اس کے بعد نبی پاک نے ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا زمین ان تین بندوں پہ تنگ ہو گئی ان کے اپنے وجود ان تین بندوں پہ تنگ ہو گئے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا کوئی گفتگو نہیں کرتا کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے بیویاں بھی جدا ہو گئیں، لیکن پچاس دنوں کے بعد ان کی توبہ بھی قبول ہوئی لَقَتَّابَ عَلَمْ نَبِيِّ اور اس کے بعد فرمایا وَعَلَى السَّلَا سَتِلَّذِينَ خُل خصوصاً ان تین بندوں کی توبہ بھی قبول ہو گئی جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا انتظار کرو ہماری وحی کا انتظار کرو ہمارے حکم کا سورت میں اللہ نے میرے نبی کے تقریباً آٹھ یا دس بندوں کی توبہ کا ذکر کیا اس کے ساتھ سورت یونس کو رکھوایا فرمایا توبہ میں میرے نبی کے یاروں کی توبہ کا ذکر ہے اور یونس میں حضرت یونس کی قوم کی توبہ کا ذکر ہے یہ بھی ایک مناسبت پیدا ہو گئی وہاں صحابہ کی توبہ کا ذکر آیا اور یہاں حضرت یونس کی توبہ کا ذکر آیا جب میں ترجمہ کروں گا ایک تعلق میں اس وقت بھی آپ کو بتاؤں گا جب میں ان آیتوں کا ترجمہ کرنے لگوں گا فی الحال میں آپ کو جوڑ بتانے لگا ہوں صورت توبہ اور صورت یونس کا آپس میں جوڑ کیا ہے اس سے پہلے مجھے پس منظر میں تھوڑا سا جانا پڑے گا اور بیک مجھے آپ کے سامنے لانی پڑے گی. جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ عالم کا حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے وہ تاریخ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن کرتا ہے پھر حضرت ابراہیم کی نسل میں نبوت رکھ کے اللہ دو بڑی قوموں کا ذکر کرتا ہے ایک حضرت موسا کی قوم جن کو یہودیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ایک حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جن کو عیسائیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پھر اس دوران مکے کے مشرقین بھی تھے جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم کون ہیں ابراہیمی ہیں یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں عیسائی کہتے تھے ہم عیسائی ہیں جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم قادری ہیں سور وردی ہیں نقش بندی ہیں ہم بزرگوں سے اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں لوگ یہودی اپنے آپ کو منصوب کرتے حضرت ابراہیم سے عیسائی منصوب کرتے حضرت ابراہیم سے مشرقین مکہ اپنے آپ کو منصوب کرتے حضرت ابراہیم سے اللہ نے فرمایا ما کانا ابراہیم یہودی ولا نسرانی میرا پیغمبر حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھا میرا پیغمبر حضرت ابراہیم عیسائی نہیں تھا ولیکن کانا حنیفا مسلما میرا پیغمبر تو یکسو تھا میرے سامنے جھکنے والا تھا فرما بردار تھا متی تھا اپنا سب کچھ میرے سپرد کرنے والا تھا وہ ماں کانا مینل مشرقین اور میرا ابراہیم مشرق بھی نہیں تھا مشرقین مکہ غلط کہتے ہیں یہودی غلط کہتے ہیں عیسائی غلط کہتے ہیں ہم جب تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں ان میں حضرت نوح ہیں ان میں حضرت ابراہیم میں حضرت عیسیٰ کی قوم ہیں ان میں یہودیت ہے ان میں عیسائیت ہے ان, ان میں مشرقین مکہ ہیں پھر چلتے چلتے آج کے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے اس دنیا میں ہمیشہ دو قسم کے مشرق رہے ہیں مشرق لوگوں کی کتنی قسمیں رہی ہیں دو قسم قسمیں رہی ہیں اس دنیا میں مشرقین کی شرق جب سے آیا ہے اس دنیا میں دو قسم کے مشرق رہے ہیں اس دنیا میں مشرقین کی ایک قسم وہ تھی جن کا خیال یہ تھا کہ جو ہمارے معبود ہیں جن کی ہم پکارے کرتے ہیں جن کی ہم نظر و نیاز دیتے ہیں یہ عالم الغیب بھی ہیں ہمارے حالات سے واقع بھی ہیں اور متصرف فل امور بھی ہیں مختار کل بھی ہیں یہ مالک بھی ہیں خود دیتے ہیں عطا کرتے ہیں جھولیاں پھرتے ہیں فضل کرتے ہیں کرم کرتے ہیں صحت دیتے ہیں مقدمے سے رہائیاں دیتے ہیں مقدمے سے رہائیاں دیتے ہیں اولاد دیتے ہیں متصرفی المور ہیں مشرقین کی ایک قسم دنیا میں یہ موجود رہی ہے جن کا خیال یہ تھا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ خود ہمیں دیتے ہیں عطا کرتے ہیں نفع دیتے ہیں نقصان ان کے ہاتھ میں ہے مالک ہیں اولاد دیتے ہیں ہمیشہ سے یہ مشرقین کا ایک قسم رہی ہے آج بھی آپ سنتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے آج بھی آپ کو اس قسم کے مشرق بھی مل جائیں گے ہمیں جی جو کچھ دے رکھا ہے, دکان میں ہے, یا گھر میں ہے اولاد ہے یا مال ہے تجارت ہے یا باغات ہیں زمینیں ہیں یا صنعتیں ہیں یہ سب ہماری حضرت صاحب کی نظر کرم ہے آج بھی یہ نعرہ لگانے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری ان کا خیال یہ ہے کہ بری ایمان جو ہے یہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے پر کیا ہے قادر ہے مالک ہے مختار ہے کہنے والوں نے یہاں تک کہا اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں دھرا اللہ کے پلے میں دھرا وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے کہنے والوں نے یہاں تک کہا اللہ کے پلے میں کیا ہے وحدہ نیت ہی ہے نا اللہ کے پلے میں کیا ہے اکیلا پن ہی ہے نا اللہ کے پلے میں کیا ہے وحدہ لا شریک ہے نا اللہ کے پلے میں وحدت کے سواں کیا ہے جو کچھ памینن لینا ہوگا لے لوں گا محمد سے یہ مشرقین کا ایک طبقر آپ کو ہر دور میں ملتا ہے آج بھی ملتا ہے خود دیتے ہیں کام کر دیتے ہیں اولاد دیتے ہیں نفع دیتے ہیں صحت دیتے ہیں کھوٹی دیتے ہیں فضلوں والے ہیں کرم والے ہیں جھولیاں بھرتے ہیں. ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے ایک طبقہ مشرقین کا اس طرح کا رہا ہے اور دنیا میں تاریخ عالم میں دوسرا طبقہ مشرقین کا اس قسم کا رہا ہے جو کہتے تھے دے تو نہیں سکتے کر تو نہیں سکتے ہمارا کام حل کر دے کھوٹی قسمت کھری کر دے اولاد دے دے نفع پہنچا دے صحت دے دے رہائی دے دے مال دے دے برکتیں دے, دے دے کر تو نہیں سکتے دے تو نہیں سکتے دلوا دیتے ہیں رب سے کام کروا دیتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں انہوں نے ریاستے کی ہیں انہوں نے محنتیں کی ہیں انہوں نے جناب شب زندہ کی ہیں تہجد کی ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کی بات رب موڑتا نہیں ہے ان کی مانتا ہے یہ رب سے منوا لیتے ہیں یہ رب سے کام کروا دیتے ہیں چنانچہ یہ دو قسم کا شرک دنیا میں ہمیشہ موجود رہا ہے سورت توبہ سے پہلے جتنی سورتیں ہیں ان میں پہلی قسم کے شرک کا رد کیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے اختیار میں مجھے مجھے مجھے کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے مالک کوئی نہیں مختار کوئی نہیں نافے کوئی نہیں زار کوئی نہیں موتی کوئی نہیں مانے کوئی نہیں داتا کوئی نہیں گنج بخش کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں سارے اختیار کس کے پاس ہیں آہ میرے آہ پاس آہ آہ آہ ہیں مالک میں ہوں مختار میں ہوں دینے والا میں ہوں روکنے والا میں ہوں یہ سارے مسائل پچھلی صورتوں میں بیان کیے تھے سورت یونوس میں اللہ نے دوسرے قسم کے مشرقین کا رد کیا ہے جو کہتے تھے دے تو نہیں سکتے ہیں یہ رب سے دلوا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا مجھ سے زبردستی کام کروانے والا کوئی نہیں ہے دنڈے کے زور سے کوئی منوالے شفاعت غالبہ کر کے منوالے کہ میں اس کی بات نہ موڑوں میں ماننے پہ مجبور ہو جاؤں اس طرح میرے دربار میں شفاعت کرنے والا کوئی نہیں کہاں بیان کیا صورت یونس کی ابتدا میں آئیے جی صفحہ نمبر 188 پہ آئیے بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ لیکن اللہ اسے دو تین جگہ پہ صورت میں بیان کریں گے آپ دیکھیں گے اللہ اس مسئلے کو کس طرح کھولتے ہیں یہ دیکھیے سورت یونس کی ابتدا ہے آیت نمبر تین ہے اس کا ترجمہ میں نے کرنا ہے فی الحال میں پڑھتا چلا جاؤں گا انہ ان, رَبَّكُمُ اللَّهُ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ خلق سماوات ولر فی سیامن سمست مامن شفیعن شفیع کا کیا میں نے شفار مامن شفیعن میرے سامنے کوئی سفارشی نہیں مامن کس کی ضرورت ہے ہمارے سامنے لب کھول سکے شفات کے اللہ ہی مگر اجازت کے بعد شفاعت ہوگی اگر کوئی لب کھولے گا معصوم بچہ کھولے گا حافظ قرآن کھولے گا شہید کھولے گا لم کھولے گا امبیا کھولیں گے اور سب سے بڑی شفات آمنا کے لال کی ہوگی یہ شفات کب ہوگی اللہ بعد ہی جب اجازت کون دے, گا؟ جب کون دے گا جب حکم کس کا ہوگا میرا حکم نہ ہو میری اجازت نہ ہو میرا ایزن نہ ہو تو میرے سامنے لب کھولنے والا کوئی نہیں, کوئی کوئی نہیں, کوئی نہیں کوئی ہے کتنے قسم کے مشرق ہو گئے دو قسم کے مشرق ہو گئے ایک کہتے ہیں وہ خود کر دیتے ہیں دے دیتے ہیں دوسرے کہتے ہیں لوئر کلاس وہ اپر کلاس ہے. وہ اپر کلاس والے ہیں. یہ لوئر کلاس والے ہیں. یہ کہتے ہیں دے تو نہیں سکتے دلوا دیتے ہیں خود کام کر تو نہیں سکتے رب سے کروا دیتے ہیں اللہ ان کی بات کو نہیں موڑتا وہ جو پہلی قسم کے مشرق ہیں وہ بھی بزرگوں کی نظریں لیتے ہیں توجہ کیجیے جو پہلی قسم کے مشرق ہیں وہ بھی بزرگوں کی نظریں دیتے ہیں نیاز دیتے ہیں منتیں مانتے ہیں میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دیکھ اتاروں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو فلاں بابے کی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا اور وہاں پکڑا جا کے سب کروں گا وہ جو پہلی قسم کے مشرق ہیں وہ بھی نظریں دیتے ہیں نیازیں دیتے ہیں منتیں مانتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں کیوں؟ معبودوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوشنودی کے لیے خیال ان کا یہ ہے یہ خوش ہوں گے تو ہمیں زیادہ دیں گے خوش ہوں گے تو ہماری جھولیاں بھریں گے خوش ہوں گے تو ہمیں برکتیں یہ دے سکتے ہیں وہ جو پہلے قسم کے مشرق ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں کی خوشنودی کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے نظر و نیاز وہ بھی دیتے ہیں اور دوسرے قسم کے جو مشرق ہیں وہ بھی اپنے مابودوں کو خوش کرنے کے لیے نظر نیاز ان کی کبھی گیاروی کے نام پہ کبھی باروی کے نام پہ انہوں نے وہ مننتے مانی ان کو خوش کرنے کے لیے توجہ کیجئے در میرے ساتھ آئیے گا میں آپ کو اج بہت سی باتیں سورت یونس کی سمجھا دوں گا انشاءاللہ کیا میں نے ثابت کیا پہلے قسم کے مشرق کون ہیں جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اور عطا کرتے ہیں دوسرے قسم کے کون ہیں کر تو نہیں سکتے رب سے کروا دیتے ہیں دونوں قسم کے مشرق جو ہیں یہ اپنے معبودوں کے نام کی کیا دیتے ہیں نظریں دیتے ہیں نیازیں دیتے ہیں منتیں دیتے ہیں وہ جو سورت بکرا ہے چلیے ذرا بہت پیچھے چلے جاتے ہیں بس منظر میں تو آپ کو لے جا رہا ہوں لیکن بہت پیچھے لے کے جا رہا ہوں وہ جو ہم نے پڑی تھی اور مجھے احساس ہے کہ میں نے کا انتہائی مختصر خلاصہ بیان کیا تھا صرف چار پانچ جمعے میں نے لگائے تھے اور خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا وہ جو سورت بکرا ہم نے پڑھی ہے نا سورت ایک ایسی صورت ہے جو آنے والی صورتوں کے لیے بنیاد ہے آنے والی صورتوں کے لیے اساس ہے آنے والی صورتوں کے لیے ابتدا ہے جتنے مسئلے اگلی صورتوں میں بیان ہوئے نا یہ سارے مسئلے بقرہ سے نکلے سورت بقرہ سے نکلے اللہ نے صورت بقرہ میں جتنے مضامین بیان کیے ان کا تذکرہ نہیں کروں گا ان مضامین میں سب سے پہلے جو مضمون اللہ نے بیان کیا وہ تھا توحید باری تعالی اس کو اللہ نے بیان کیا پہلے پارے میں دوسرے پارے میں تیسرے پارے میں جب پہلے پارے میں بیان کیا تو مقصد یہ تھا مالک میں ہوں مختار میں ہوں پکارے سننے والا میں ہوں عالم مل میں ہوں چنانچہ پڑھیے کس جگہ پہ اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر اکیس ہے سورت بقرہ کی تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے یا بدو رب عبادت کس کی کرو یہ پہلی دفعہ ذکر کیا عبادت کے لائق کون ہے اللہ ذرا تھوڑی بات تو تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی لیکن آسان کرتا ہوں آپ کے لیے اس سے پہلے جو بیس آیتیں گزری ہیں ان بیس آیتوں میں اللہ نے تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے کون سی تین جماعتیں جن کا ذکر اللہ نے سورت فاتحہ میں کیا تھا سراط اللہ علیہم غیر المقوب ہے مقزوب علیہ ایک علیہم ایک, مغزوب علیہم ایک زوالین یہ کون ہے انمتا علیہم مومن البلغیب و یوکیمون سلاتا و بما راؤ یون فکون علیہم کون ہے ان الزین کا فرو میں یقول بال و بال یوم آخر مومنوں کے سامنے آ کے کہتے ہیں اسی مومن جی رب کو بھی مانتے ہیں قیامت کو بھی مانتے ہیں وہ ہوں بے مومنین ان کے دل مومن نہیں ہیں، یہ کون ہوتی ہیں؟ منافق کتنی جماعتیں ہو گئی مومن ایک کافر دو منافق تین بیس آیتوں میں اللہ نے ان کو ذکر کیا پھر دو جماعتوں کی اللہ نے مثالیں دی کافروں کی ایک مثال منافقوں کی دو مثالیں اس لیے کہ منافقوں کا پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے ان کو کھولا دو مثالیں دی بیس آیتیں ختم ہو گئی ذہن میں سوال پیدا ہوا پڑھنے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہوا یا اللہ یہ تین جماعتیں کیوں بنتی ہیں کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے زر کا جھگڑا زن کا جھگڑا زمین کا جھگڑا اقتدار کا جھگڑا کرسی کا جھگڑا سدارت کا جھگڑا کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے ایک ماننے والے ایک انکار کرنے والے ایک درمیان میں لٹکنے والے یہ کس مسئلے کی وجہ سے تین جماعتیں بنتی ہیں اللہ نے آیت نمبر اکیس میں اس مسئلے کو بیان کیا جس کی وجہ سے کتنی جماعتیں بنتی ہیں تین جماعتیں بنتی ہیں جس کی وجہ سے تین جماعتیں بنتی ہیں اس مسئلے کو ذکر کیا آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ کون سا مسئلہ ہے یا یو ہنس او لوگو او بدو رب عبادت کرو کس کی اپنے رب کی پکار کرو کس کی اپنے رب کی سجدہ کرو کس کا اپنے رب کا نظر و نیاز دو کس کی اپنے رب کی عالم الغیب سمجھو کس کو اپنے رب کو پھر اللہ نے وہاں دلائل دینے شروع کیے من خلاکی رمین قبل کم جعل تک اللہ فراشا وہ سما بنا اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو لا عیسہ ولا ازیر ولا ابراہیم ولا مریم حضرت عیسیٰ کی نہیں حضرت موسا کی نہیں حضرت عزیر کی نہیں مائی مریم کی نہیں تو منات کی نہیں عبادت میری کرو کیوں میرے اللہ تیری عبادت کرے حضرت عیسیٰ کی نہ کرے تیری پکارے کرے حضرت ابراہیم کی نہ کرے تو اس سے مدد مانگے حضرت ازیر سے نہ مانگے مولا اس کی کوئی دلیل بھی تو دے اللہ نے فرمایا اللہ زی کا اس لیے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ لایسا عیسا عیسیٰ نے تو پیدا نہیں کیا حضرت موسیٰ نے تو پیدا نہیں کیا تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ولہزین من قبلکم تم سے پہلوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ پھر اللہ فرماتے ہیں میری توحید کو سمجھنے کی کوشش کر ذرا اپنے پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی زمین دیکھ اس کو چلتے ہوئے پانی پہ کس نے ٹکایا یہ ڈولنے لگی اس پر پہاڑوں کی میخیں کس نے ٹھوکنی وہ سما بنا اللہ فرماتے ہیں نیچے دیکھ کے اگر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی ذرا اوپر دیکھ وہ سما بنا آسمان کو دیکھ یہ بغیر ستونوں کے یہ بغیر بیموں کے یہ بغیر ستونوں کے یہ بغیر بیموں کے اتنی بڑی چھت, کرنے والا کون ہے. اللہ نے اکلی دلائل پیش کرنے شروع کر دیے جب اکلی دلائل اللہ دے چکے تو آگے اللہ نے فرمایا فلاں تجالو لنداد میرا دعوی اور میری دلیل اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ یہ نتیجہ نکالا اللہ نے وہاں اب دوسرا رکوع اپ پڑھتے چلے جائیں اللہ تعالی آخر میں جا کے کہتے ہیں کیفت تک فرونہ باللہ و کنتم امواتا فاحیاکم ثم يمیتکم ثم یحییکم ثم الیے ترجعون کیفت تک فرونہ باللہ کیفت تک فرونہ باللہ کیفت تجالون لللہ اندادا فلا تجالوا لللہ اندادا کیف تجالون لله اندادا اوئے تمہیں میرے شريك بنانے میں پتہ نہیں مزہ کیوں آتا ہے کنتم امواتا تم تو مردے تھے میں نے تمہیں زندہ کیا پھر میں ماروں گا پھر میں تمہیں زندہ کروں گا پھر میری طرف تم نے لوٹ کے ہے یہ بیان کرتے کرتے اللہ آخر میں جا کے کہتی ہیں اوئے لوگوں پیدا کرنے والا میں تمہارے باپ کو پیدا کرنے والا میں پانی پہ زمین کو بچھانے والا میں بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کرنے والا میں بادلوں کو ہانک کے لانے والا میں بارش کا برس انے میں اس کے ذریعے اناج کا پیدا کرنے والا میں اوے لوگوں یہ میری ایک صفت ہو گئی متصرف الامور مت کے یہ سمجھو کہ میں تمہارے حالات سے واقف نہیں ہوں وہو بکل شیء علیم سبحان اللہ اس رکوع اللہ کو آ ختم کیا کس جگہ پہ وہو بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا کون ہے اللہ ہر چیز سے واقف کون ہے اللہ عالم الغیب کون ہے اللہ اس کا علم لامحدود ہے عالم الغیب بھی وہی مختار قلبی یہ تین رکوع ہو گئے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ تین مخلوقوں کا ذکر کرنے لگے ہیں خلیفہ یہ کس کا کا ذکر ذکر کیا فرشتوں کا ذکر کیا اس کے بعد اللہ ابلیس کا ذکر کرتے ہیں دو کا ذکر ہو گیا تیسری مخلوق کا اللہ ذکر کرنے لگے ہیں ہم نے آدم سے کہا اس کن انتہ و زوجک الجنہ تو بھی جنت میں چلا جا تیری بیوی بی بھی چلی جائے کھاؤ پیو جہاں رہو ولا تقربوا ہذا الشجره اس درخت کے قریب ہو، نہیں جانا ورنہ تم بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے یہ کہہ کے اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا تیسرے رکو میں چوتھے رقوع میں اللہ نے تین مخلوقوں کا ذکر کیا ملائکہ، جنات اور انسان اس لیے کہ آج تک مشرقوں نے تینوں مخلوقوں کو پوجا ہے یا مشرقین نے پوجا ہے ملائکہ کو یا مشرقین نے پوجا ہے جنات کو یا مشرقین نے پوجا ہے اولاد آدم کو انبیاء کو اولیا کو اطکیا کو اصفیا کو بزرگان دین کو تینوں مخلوقوں کو پوجا گیا ہے اللہ نے چوتھے رکوع میں تینوں مخلوقوں کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا آؤ میں تمہیں اپنے معبودوں کے حال سناؤں جن کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو آؤ میں تمہیں سناؤ وہ تو خود کہہ رہے ہیں لا لنا لا ملانا علامہ الم تنا پھر ہے تم پر ایک طرف میں ہوں واہ بک شعیل علیم ایک طرف تمہارے معبود ہیں جو کہتے ہیں لا علم ما علمتنا اور جن کو علم ہی نہیں ہے ان کو پکارنے کا کیا فائدہ ابلیس تو تمہارا پرانا دشمن ہے تمہارے بابے کا دشمن ہے اور شرم کرو بابا کے دشمن کی اولاد پوچھتے ہو بابا کے دشمن کی ذریعت کو پوچھنے میں لگے ہوئے ہو وہ تو تمہارے آباؤ ایداد کا دشمن ہیں اس کی نفی کر دی پھر بابے آدم اور اولادِ آدم کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا ہم نے کہا تھا اس استرخت کے قریب نہ جانا شیطان نے چکر چلایا حضرت آدم جو ہے اس کو ان کو ورگل آیا اور وہ اس کے چکر میں آئے وَا نَاسِيَا اور آدم بھول گئے واناسیاں آدم بھول گئے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور جو پھول جاتا ہے وہ عالم غائب نہیں ہوتا جو بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا اور جو عالم الغیب نہیں ہوتا وہ عبادت و پکار کے لائق دل نہیں دلتا ہوتا, دلتا ہوتا جب پہلی مرتبہ دعوے کو ذکر کیا اللہ تعالی نے فرمایا عبادت میری ہوگی پکار میری ہوگی صدا میرے نام کی لگے گی مختارکل میں ہوں خالق میں ہوں رازق میں ہوں مالک میں ہوں عالم الغیب میں ہوں یہ پہلی مرتبہ ذکر کیا دوسری مرتبہ اللہ نے دعوے کو ذکر کیا دوسرے پارے میں آ کے الہکم الاہم واحد محبوت تمہارا معبوت ایک, ایک, ایک ہے اللہ حکم ملا واحد مابوت تمہارا الہ تمہارا ایک الہ ہے جب دوسری دفعہ دعوے کو ذکر کیا نا ذرا توجہ کیجئے بات تو تھوڑی سی علمی ہے لیکن آپ کو سمجھا لوں گا انشاءاللہ دوسری دفعہ جب دعوے کو ذکر کیا نا تو یہ بطور سمرہ ذکر کیا بطور نتیجہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے تھے او لوگوں پہلے پارے میں پڑھ چکے ہو کہ عبادت میری کرنی ہے پہلے پارے میں پڑھ چکی ہو کہ خالق میں ہوں پہلے پارے میں پڑھ چکی ہو رازق میں ہوں پہلے پارے میں پڑھ چکی ہو بارش پر سانے والا میں ہوں پہلے پارے میں پڑھ چکی ہو اناج اگانے والا میں ہوں پہلے پارے میں پڑھ چکی ہو ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں اور لوگوں اگر یہ ساری سفتیں میری ہیں تو پھر نظر و نیاز بھی دینی ہے کس کے نام کی नाम नाम بطور کی. سمر اللہ نے ذکر کیا عالم الغب میں ہوں تو نظر و نیاز میری مختار کل میں ہوں تو نظر و یاد میری یہ دوسرے پارے میں ذکر کیا جب اللہ نے تیسرے پارے میں دعوے کو ذکر کیا وہ آپ سب کو یاد ہے اللہ الا اللہ یہ تیسرے پارے میں اللہ ذکر کر رہے ہیں آیت ال ہے آیت ال کی آیت کا پہلا حصہ اللہ, اللہ اللہ اللہ لا الہ اللہ ہے لوگو میرے سیوا اللہ کوئی نہیں میرے سیوا معبود کوئی نہیں میرے سوا مشکل سیوا کوئی نہیں میرے سیوا خالے کو راج کوئی نہیں میرے سیوا مالک و مختار کوئی نہیں میرے سوا متأور کوئی نہیں مولا اب تیسری مرتبہ پھر وہی بات کرنے لگا ہے پہلی مرتبہ بات کی تو مقصد تیرا یہ تھا کہ عبادت میری پکار میری متصر میں دوسری مرتبہ تو نے توحید کو ذکر کیا مقصد یہ تھا کہ نظر و کے لائق میں تیسری مرتبہ جو ذکر کرنے لگا ہے تو یہاں تیرا کیا مقصد ہے اللہ نے فرمایا مقصد آیت القرصی ہی میں سنو من ذل لذی یشفاؤ من ذل لذی یشفاؤ اندہو اللہ بے اذنے یہی ہے نا او آتی ہے آیت القرصی نہیں آتی ہے آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہو لا تاخذہو سنتم ولانہم لہو ما فی السماواتے لہو مافی سماواتے معاف اللہ منزل منظ اللہ منظی یشفا یہ جو من, من, من نے نا عربی دا اے ہے ہی من یہ جو من ہے نا یہ کئی من کا ہے ایک من عربی میں اربی کا من میں میں کیسے کروں من کون ہے منظ اللہ کون ہے کس کی ضرورت ہے کس کی مجال ہے یشفو اندو میرے سامنے سفارش کے لیے لب کھولے اللہ بےزنی مگر کس کی اجازت سے کون ہے, کون ہے بولنے بولنے بلدیجو کون بلدیجو کون میرے سامنے بولنے والا کون ہے جو میرے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا کلونا سنتے رہتے ہو سورت نبہ امام پڑھتے رہتے ہیں نمازوں میں لا یتکلمون اللہ من آزین لہ لاہور لا تکلہ کرو میں نا لاہی تک کوئی بات نہیں کر سکے گا کوئی کلام نہیں کر سکے گا إلا من اللہ الرحمن مگر کلام وہی کرے گا جس کو اجازت کون دے گا وہ کالا سواب آخے گا بھی گل وہ جو سفارش کرے گا وہ کہے گا بھی سیدھی بات سیدھی بات درست بات کالا ثوابہ مفسرین کہتے ہیں کالا ثواب کا مطلب یہ ہے مواحد کے حق میں سفارش کرے گا مشرق کے حق میں نہیں کرے ثوابہ کا یہ مطلب ہے درست سفارش کرے گا صحیح سفارش کرے گا مواحد کے حق میں کرے گا اس کے حق میں کرے گا جس کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت کون دے گا میں نے شفاعت کے متعلق ایک بات قانون آپ کو بتایا تھا عوام بھی سمجھ لیں طلبا بھی سمجھ لیں طلبا کو پہلے ہی میں نے بتایا مشفو لہو مومن ہو قانون سن لو شفاعت کا مشقو لہو کون ہو مومن جس کے حق میں کیا ہو رہی ہے شفات وہ کیا ہو مومن ہو مواہد ہو مشرق کے حق میں کوئی شفات نہیں ہونی مشفو لہو مومن ہو اور شافع معذون ہو شافع مازون ہو یعنی جو سفارش کرنے والا ہے اس کو کون کس کی طرف سے مل چکا ہو اللہ کی طرف سے وہ معذور لہو ہو اور مشہور لہو جو ہے وہ کلونا لا لا اللہ اللہ لیمان الملک اليوم قیامت کا میدان لگا ہوا ہے اللہ کرسی عدالت پہ آئے ہیں ساری کائنات کھڑی ہے اس میں بڑے بڑے امبیاء ہیں اولیاء ہیں اطکیا ہیں شہاد ہیں علماء ہیں ہیں مفسرین ہیں محدثین ہیں مجتہدین ہیں ان میں جناب بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سلاطین فران ان میں نمرود ان میں حمان ان میں قارون ان میں بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے جابر انا ربکم کم کا دعویٰ کرنے والے میری کرسی بڑی مضبوط ہے کہ مدئی اور اللہ تعالی نے کرسی عدالت پہ آ کے فرمایا لے مانل آج کس کی بادشاہی ہے کیا جواب تھا اس کا اس کا کیا جواب ہے مولا تیری مولا آپ کی پڑھو قرآن یہ سچی اور سچی اور حقیقی اور درست